صحف وہ باعزت صحیفوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات میں موجود نصیحت کی عظمت و اہمیت بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ تو ان معزز و مکرم صحیفوں میں مکتوب ہے جن کا ان میں موجود علوم اور حکمتوں کی وجہ سے اللہ کے نزدیک بڑا اونچا مقام ہے اور جنہیں صرف پاک فرشتے ہی ہاتھ لگاتے ہیں اور جنہیں اللہ کے رسولوں تک ایسے فرشتے پہنچاتے ہیں جو اپنے رب کے نہایت فرمبردار اور سچے بندے ہیں یعنی وہ صحائف لوح محفوظ سے انبیاء کرام تک بڑے قوی و تقی فرشتوں کے ذریعے پہنچتے ہیں جو وہی الٰی میں اپنی طرف سے کسی قسم کا تصرف نہیں کرتے اور نہ ہی شیاطین اس میں کوئی تصرف کر پاتے ہیں